وک اللہ فنار الوافی بنافِ صحیح یہ وہ کتاب ہے جس میں کتاب کے معلف شیخ صال شامی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث کو جمع کرنے کی اس انداز سے کوشش کی ہے کہ احادیث میں تقرار نہ ہو اس کتاب کو انہوں نے دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں دسویں کتاب زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں ہے آج سے اس کتاب کا اللہ کے فضل و کرم سے آغاز ہوگا ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ پہلی ہی حدیث زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں ہے اس لیے اس موضوع پہ مزید گفتگو کیے بغیر باقاعدہ طور پہ احادیث کا آغاز کرتے ہیں الفصل الاول اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں اور پہلی فصل جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے الزکت الواجب واجب زکوٰۃ کے بارے میں ہے یعنی کہ وہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ جو ہمارے مال میں واجب ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس بارے میں اس فصل میں گفتگو نہیں ہوگی اور یہ جو پہلی فصل ہے اس میں کئی ایک ابواب ہیں پہلا باب ہے باب ازک من ارکان اسلام کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں توحید ہی و رسالت کی گواہی دینا پہلا رکن ہے پہلا پلر ہے اسلام کے پلرز میں سے اور دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا اور چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھنا اور پانچ نمبر پہ بیت اللہ کا حج کرنا اور زکوٰۃ ان پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے حدیث نمبر چھ سو چھپن سکس فائیو سکس قوف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں دونوں کا اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے عن ابی حرئی رترضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کے نام کیا ہے جناب ابو حرا جو عبد الرحمن بن سخر ادوسی کے نام سے مشہور و معروف ہیں اگرچہ ان کے نام کے بارے میں کافی اختلاف ہے لیکن مشہور قول یہی ہے کہ ان کا نام کیا تھا عبد الرحمٰن تو ان ابی حرئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جناب ابو حرا سے رویت ہے قالا وہ کہتی ہیں لما فیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علی صلاۃ السلام فوت ہو چکے وکان ابو بکرضی اللہ عنہ اور آپ کے خلیفہ ابو بکر بنے آپ کے بعد ابو بکر آئے یہاں پہ کانا تاما ہے جو وجیدہ وغیرہ کا معنی دیتا ہے کسی چیز کے موجود ہونے کا معنی دیتا ہے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ ست اسلام فوت ہو گئے اور ابو بکر ان کی جگہ پہ آئے وکفر من کفر امن العربی اور عربوں میں سے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کرنی تھی انہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی ہم سب جانتے ہیں کہ ارب لوگ اسلام کے غالب آنے کا انتظار کر رہے تھے اس انتظار میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور جب نبی علیہ الصلاۃ نے اور صاحبہ اکرام نے مکہ فتح کر لیا اور قریش اور اہل مکہ پہ آپ کو غلبہ مل گیا تب پوری دنیا نے جان لیا کہ یہ ایک اہم قوت ہیں اور کئی لوگوں نے یہ بھی جان لیا کہ یہ فتح پانا یہ غلبہ پانا ان کے حق پہ ہونے کی نشانی اور علامت ہے تو اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ایسے کئی لوگ ان دنوں میں مرتد ہوئے خصوصا جب مسلمہ کرداب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اس کی قوم کے بہت سے افراد نے اور ان کے دائیں بائیں رہنے والے بہت سے لوگوں نے اسے نبی مان لیا کیونکہ مسلمہ کا دعویٰ یہ تھا کہ جیسے محمد نبی ہیں ایسے میں بھی نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس علاقے کا نبی میں ہوں اس قوم کے لیے نبی میں ہوں تو بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے اور ہمارے لیے یہ تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پاک و ہند میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام اہم کادیانی جیسے جھوٹے شخص کی بات کو کئی لوگوں نے قبول کر لیا اور ہمارے سامنے وہ لوگ موجود ہیں اور ہمیں ان کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھا ہے اور پھر کئی لوگ وہ تھے جنہوں نے بت پرستی دوبارہ اختیار کر لی کئی لوگوں نے مسلمہ کتاب کو نبی مانا تو اس لیے کافر ہو گئے مرتد ہو گئے اور کئی لوگ وہ تھے جو ایمان پہ رہے لیکن انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا ان کا موقف یہ تھا کہ زکوٰۃ لینے کا حق صرف نبی علی سلاۃ اسلام کو تھا آپ کے بعد میں آنے والے حکمرانوں کو خلافہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں توبہ میں منشاد فرماتے ہیں خود من اموالہم علم صدقہ و تو ذکی ہم بہا وسلی علیہم ان نسلا تکا سکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کے مال کی زکوٰۃ لیجئے آپ زکوٰۃ لیں گے تو اس سے ان لوگوں کو تہارت ملے گی زکوٰۃ لے کر آپ ان کو پاک صاف کریں گے اور آپ ان کو دعائیں بھی دیں وسلی علیہم آپ ان کو دعا دیں کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی تو انہوں نے کہا اس عیت کا انداز بتا رہا ہے کہ اس کے مخاطب صرف نبی علی الصلاۃ والسلام ہیں کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو جب یہ صورت حال پیدا ہوئی جناب ابو بکر صدیق نے سب کا مقابلہ کیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر مسلمان ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہو تو ذیلی اسباب اگرچہ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں صحابہ کے میں سے کئی ایک سوچ رہے تھے کہ سب سے دشمنی مول لینا یہ مناسب نہیں ہے ایک دفعہ ایک دشمن سے مقابلہ کیا جائے جب ان پہ فتح پا لیں تو پھر دوسروں سے مقابلہ کیا جائے لیکن جناب صدیق نے ایک ہی وقت میں سب کا مقابلہ کیا اسے پتہ چلتا ہے جناب صدیق کا ایمان کتنا مضبوط تھا جناب ابو رحرا کہتے ہیں فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو جناب عمر فروغ کہنے لگے کیفت فتوقات الناس آپ لوگوں سے کیسے کتال کریں گے کیسے جنگ کریں گے کیسے لڑیں گے وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ نبی علی سات اسلام نے فرمایا تھا عمر تو انوقات الناس مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کب تک جب تک کہ وہ لا اللہ نہیں کہہ دیتے جب تک کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے جب تک کہ وہ توحید کا اقرار نہیں کر لیتے فمن تو جس نے یہ کہہ دیا کیا کہہ دیا لا الہ اللہ کہہ دیا جس نے کلمہ پڑھ لیا فقد عصم امنی تو یقیناً اس نے مجھ سے محفوظ کر لیا یہ کون کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے لڑنے کا حکم اس وقت تک ہے لوگوں سے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں آپ فروانیں جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس نے مجھ سے محفوظ کر لیا بچا لیا مالو اپنے مال کو بھی وہ لفظ اپنی جان کو بھی اب مجھے اس سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے نہ اس کا خون میرے لیے حلال نہ اس کا مال میرے لیے حلال یعنی کہ اس سے مجھے جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے اللہ بحق ہی مگر اس کے حق کے ساتھ کس کے حق کے ساتھ اسلام کے حق کے ساتھ یعنی کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا خون بہانا میرے لیے جائز نہیں ہے اسے قتل کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اسلام کا حق ہو اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے باوجود کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو قاتل کو بطور قصاص میں قتل کروں گا اسلام یہ اسلام کا حق ہے اور اگر کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود ذنا کرتا ہے بدکاری کرتا ہے اسے سنسار کیا جائے گا اور یہ اسلام کا حق ہے اگر کوئی دین اسلام کی نعمت پا لینے کے بعد پھر دین اسلام ترک کر دے مرتد ہو جائے تو پھر میں اسے قتل کروں گا کیونکہ من الدین ہوں فقتلو آسمان سے جو وہی نازل ہوئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو اور یہ جو آخری حدیث میں نبی پڑھی ہے کہ جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو یہ آج کل کے ان مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہے جو متاثر ہیں مغربی لوگوں سے یورپ سے غیر مسلم لوگوں سے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا اسلام کسی کو آزادی کا حق نہیں دیتا جس کا جو چاہے وہ دین قبول کرے یہ کیا ہے اسلام کہتا ہے کہ جو اسلام تر کر دے اس کو قتل کر دو اسلام تو لوگوں کے اوپر زبردستی کر رہا ہے تو گزارش یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے لا اقرا حافظ دین دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے زبردستی کسی سے کلمہ نہیں کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ کلمہ پڑھو جی ہاں اسلام کی ہم تعلیمات ان کو بتائیں گے توحید کی خوبیاں بتائیں گے اور اسلام کے فوائد بتائیں گے اسلام کی خوبیاں بتائیں گے لیکن اس کے اس کے سر پہ پسر رکھ کر یہ تلوار رکھ کر یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ مسلمان ہو جاؤ اللہ نے خود کہہ دیا لا کے حافظ دین دین کے معاملے میں کوئی زبرستی نہیں ہے لیکن جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اسلام دوسروں کو یہ موقع دے کہ وہ دین اسلام کو مذاق بنانے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان کرتے ہیں وقال فتم الب عامی وقف رحل نبی علیم کے زمانے سے ہی غیر مسلموں نے یہ سازش تیار کی تھی مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ کلمہ پڑھنے کا اعلان کریں مسلمان ہونے کا اعلان کریں صبح صبح اور سارا دن مسلمانوں کے ساتھ رہیں اور رات کو ہم دوبارہ اپنے دین کی طرف پلٹائیں لوگوں کے سامنے اعلان کریں کہ ہم نے تو دین اسلام کو بڑا اچھا سمجھا تھا یہ تو فضول دین نکلا ہے یہ غلط دین نکلا ہے ہمیں سے نفرت ہوگی ہم واپس جا رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ پریشان ہوں گے مصطرب ہوں گے دین کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک و شبات پیدا ہوں گے اور امید ہے کہ ان میں سے بھی کئی لوگ واپس آ جائیں گے تو اسلام نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس قسم کی دیگر سازشوں کو اور امور کو سامنے رکھتے ہوئے کیا فیصلہ دیا کہ جو دین اسلام تر کرتا ہے اسے قتل کر دین قبول کرنے کے معاملے میں زبرستی نہیں ہے قبول کر لیا ہے اب دین تر کرنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی کوئی سازش نہ کر سکے تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہے اسلام کے وہ حقوق جن کی وجہ سے کسی کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کیا جا سکتا ہے کس کو قاتل کو شادی ہو جانے کے باوجود زنا کرنے والے کو دین قبول کر لینے کے بعد دین ترک کرنے والے کو تو جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں جناب صدیق سے کہ آپ ان کلمہ پڑھ لینے والے لوگوں سے کیسے کتال کریں گے جب اللہ کے نے تو کہہ دیا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا خون محفوظ ہے اس کا مال مفود ہے اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ حساب علی اللہ جس نے کلمہ پڑھ دیا اس کا حساب کس کے ذمہ ہے اگر دل سے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ جنت دے گا در ثواب دے گا اگر وہ اندر سے کافر ہیں اور اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا ہے یعنی کہ منافق ہے تو اس کو سزا بھی اللہ دے گا میں نہیں دوں گا فقال تو جناب صدیق نے اس موقع پہ کیا کہا تھا یہ ہے ایمان کی قوت یہ ہے علم اسی لیے کہتے ہیں علم میں ایمان کی قوت میں دیگر صحابہ کے نام ابو بکر کے مقابل کے نہیں ہیں فقال انہوں نے کہا واللہی اللہ کی قسم لوقات منفر من قبی نصلا و ذکا میں یقیناً اس سے کتال کروں گا اس سے جنگ کروں گا اس سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے فعن زکات حق المال زکوٰۃ حق ہے کس کا مال, مال. مال کا نماز کس کا حق ہے جسم کا جو نماز نہیں پڑے وہ کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا تو جناب صدیق نے کہا جیسے نماز کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے آپ سب لوگ یہ مانتے ہیں جو نماز بالکل نہ پڑھے وہ کافر ہے اور اسے قتل کیا جائے گا ایسے ہی جو زکوٰۃ نہیں دیتا جو مال کا حق ہے میں اسے قتل کروں گا اسے قتال کروں گا اسے لڑوں گا لَو مَنَعُونِ عَنَاقًا لَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاطل تم علامن اللہ کی قسم اگر یہ مجھ سے روک لیں بکری کے اس بچے کو جو یہ نبی علی السلاط اسلام کو دیا کرتے تھے میں اس کے روک لینے پہ بھی ان سے جنگ کروں گا قتال کروں گا لڑوں گا یعنی کہ اگر یہ مجھے زکوٰۃ کا باقی سارا مال جمع کروا دیں صرف بکری کا ایک بچہ نہ دیں اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں جبکہ وہ اس وہ زکوات میں دینا بنتا ہے تو میں وہ لینے کے لیے بکری کا ایک بچہ لینے کے لیے بھی جنگ کروں گا کتاب کروں گا کیونکہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا معاملہ ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کے حکمران ہیں وہاں پہ نماز کے معاملے میں زکوٰۃ کے معاملے میں سختی کریں جو نماز نہ پڑے ان کو سزا دیں جو زکوٰۃ نہ دیں ان کو سزا دیں تو کیا کہہ رہے ہیں جناب بکر صدیق اللہ کی قسم اگر یہ مجھ سے بکری کے اس بچے کو روک لیں جو یہ نبی علی سات السلام کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے روک لینے پہ ان سے کیا کروں گا کتار کروں گا لڑائی لڑوں گا جنگ کروں گا قال عمر رضی اللہ عنہ جناب عمر فاروق کہنے لگے فو اللہ ماہ ان قدر اللہ صدر بکرین فارف تو الن الحق اللہ کی قسم نہیں تھا یہ مگر یہ کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا فارفت الن الحق پھر میں نے بھی پہچان لیا کہ حق وہی ہے جس کو کس نے اختیار کیا ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ عمر فاروق نے تو حدیث پیش کی تھی تو گزارش یہ ہے کہ عمر فاروق نے حدیث پیش کی ہے لیکن لگتا ہے کہ عمر فاروق حدیث کو مکمل طور پہ یاد نہیں کر سکے عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں لڑائی سے جان کب جھوٹے گی جب کلمہ بھی پڑھ لیں نماز بھی کیم کریں زکوٰۃ بھی ادا کریں اور یہی کچھ ہمیں قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ف انتابو و قام الصلح و آتب الزکا فخلو کہ اگر یہ کفر و شرک سے توبہ کر کے دین اسلام قبول کر لیں نماز کیمپ کریں زکوٰۃ ادا کریں پھر ان کی جان چھوڑ دو پھر ان کو کچھ نہیں کہنا ورنہ ان سے لڑائی ہوگی ورنہ ان سے جنگ ہوگی اس سے آپ اندازہ کر سکیں زکات کی اہمیت کا جو زکوۃ ادا نہ کرے اس سے کیا ہوگی جنگ ہوگی اس سے پتا چلا زکات کا اسلام میں مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے اور زکوٰ کے بہت سے فوائد ہیں اسلام نے ہر آدمی پہ زکوٰۃ واجب نہیں کی اسلام نے زکوٰۃ لینے کے لیے مال کی ایک حد مقرر کی ہے جس کو نصاب کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہوگا اسے زکات لی جائے گی اس سے کم ہوگا زکات نہیں لی جائے گی تو زکات اسلام کن سے لیتا جو امیر ہیں اور دیتا کن کو ہے جو غریب ہیں اگر صحیح معنوں میں اسلامی ممالک میں زکات کا نظام نافذ کر دیا جائے تو شاید کوئی غریب باقی نہ رہے اس کے بعد و لفظ مسلم مسلم شریف الفاظ لَو <قالن> کے الفاظ ہیں لعمن اعونی قالن یعنی کہ بخاری میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ لو اعونی عناقن کہ اگر یہ لوگ بکری کا بچہ مجھے نہ دیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے تو میں بکری کا وہ بچہ لینے کے لیے بھی قتال کروں گا لڑوں گا اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں لعن اعونی قالن اگر یہ رسی مجھے نہ دیں یعنی کہ جانور زکوٰۃ کا مجھے دیں لیکن جس رسی سے اس جانور کو باندھا جاتا ہے وہ اتار لیں رسی بھی نہ دیں تو میں وہ لینے کے لیے بھی جنگ کروں گا اور یہ الفاظ بخاری میں بھی آئے ہیں بہو روایت نند الباری اور یہ روایت امام بخاری کے ہاں بھی ہے کہ جناب صدیق نے کہا تھا کہ اگر یہ مجھے وہ رسی نہ دیں جس سے اونٹنی کو باندھا جاتا ہے جس سے گائے کو باندھا جاتا ہے بکری کو باندھا جاتا ہے تو میں وہ رسی لینے کے لیے بھی کیا کروں گا جنگ, جنگ, کروں, گا. جنگ کروں گا قتال کروں گا لڑوں گا اس کے بعد باب نمبر دو باپ اتمان از زکات زکات روک لینے والے کا گنا جو زکات روک لے زکات ادا نہ کرے اسے کیا گنا ہوگا حدیث نمبر 657 657 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انبی رضی اللہ قال جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے انتہائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلاۃ السلام کے پاس پہنچا میں آپ کے پاس آیا اور مسلم شریف میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے میں آپ کے پاس آیا کالا تو آپ کہنے لگے کون نبی صلی اللہ, علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ویلو او کما حلف او آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے او یا آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معمودے بڑھا کر قسم آپ نے ان الفاظ میں اٹھائی یا دوسرے الفاظ میں اٹھائی لیکن کس کی اٹھائی ہے اللہ کی آپ نہیں اٹھائی یہ نہیں کہا کہ مجھے میری قسم میرے نالین کی قسم میری کملی کی قسم میرے چہرے کی قسم میری شان کی قسم میری ذات کی قسم میری وجاہت کی قسم نہیں ایسا کچھ نہیں کہا قسم جب بھی آپ نے اٹھائی ہے کس کی اٹھائی ہے جی اور لوگوں کو بھی آپ نے یہی تعلیمات دی کس کی قسم اٹھائیں اللہ کی دل اٹھائیں ابو زر غفاری کہتے ہیں کہ قسم اٹھاتے ہوئے یا تو آپ نے کہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دلوقinha. یا آپ نے کہا تھا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی مبود برحک نہیں ہے او کما حلفا یا جیسے بھی آپ نے قسم اٹھائی تھی گویا کہ ابو زر غفالی بھول گئے ہیں کہ قسم اٹھاتے ہوئے آپ نے الفاظ کیا ادا کیے تھے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرم اور بعد میں آنے والے محدود نبی علی اسلام کے الفاظ نقل کرتے ہوئے کتنی احتیاط کرتے تھے تو قسم اٹھانے کے بعد آپ نے کیا کہا آپ نے فرمایا رحو ابل او بقر او غن لا حقا اللہ اتیا بیا یوم القیامہ کہ جس شخص کے پاس اونٹ ہوں یا گائے ہوں یا بکریاں ہوں وہ ان کا حق ادا نہ کرے ان کا حق کیا ہوتا ہے زکوٰۃ وہ ان کا حق ادا نہ کرے اللہ اتی بیا یوم القیامہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اونٹ ہوں یا گائے ہوں یا بکریاں ہوں وہ ان کا حق ادا نہ کرے مگر اسے قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا مگر ان جانوروں کو جن کی زکاط ادا نہیں کی انہیں اس حال میں لایا جائے گا کہ آدما تک آسمانہ کہ وہ جانور بڑے بڑے ہوں گے اور موٹے موٹے ہوں گے یعنی کہ دنیا میں اتنے بڑے نہیں تھے دنیا میں اتنے موٹے نہیں تھے لیکن رودے قیامت لایا جائے گا کہ وہ کس آدمی ہوں گے بڑے بڑے ہوں گے بہت موٹے ہوں گے تاتا بھی اس آدمی کو جو ان جانوروں کا کیا تھا مالک تھا دنیا میں زکاط ادا نہیں کرتا تھا تتا اس کو رون دیں گے بھی اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو اوپر چڑھ جائیں گے دنیا میں ایک جانور ہمارے اوپر سے گزر جائے ہمارا کیا بنتا ہے ہڈی ٹوٹ جائے گی یا گوشت پھٹ جائے گا خون نکلنا شروع ہو جائے گا اور دردیں رہیں گی دو تین دن تک چار دن تک پانچ دن تک ہمیں شاید ہاسپٹل میں رہنا پڑے ہماری پٹیاں ہوں گی ہمیں میڈیسن دی جائے گی اور یہاں ایک جانور کے بعد دوسرا گزر رہا ہے تیسرا گزر رہا ہے چوتھا گزر رہا ہے فرمایا یہ جانور اس کو روندیں گے اپنے پاؤں, دے پاؤں, دے پاؤں کے ساتھ اپنے کھروں کے ساتھ وطن تہو بکرونیہ اور اس کو ماریں گے اپنے سینگوں سے سینگ جادت اخراہ ردت علیہ اولا جب بھی ان جانوروں میں سے آخری گزرے گا تو اس کی طرف لٹا دیا جائے گا ان جانوروں میں سے پہلے جانور کو پھر دوبارہ نئے سرے سے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا حتیٰ بین الناس یہ تب تک جاری رہے گا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دن بہت طویل ہوگا قیامت کا دن بہت طویل ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا گنا ہے اور پھر یہ جرم کیوں نہ ہو مال دینے والا اللہ اور اللہ کہتا ہے آپ سارا استعمال کر لیں اس میں سے اتنے فیصد دے دیں ہم وہ بھی نہ دیں لاکھ قلعہ میں تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے اب ہو سکتا ہے کئی لوگ سوچیں ہمارے پاس تو جانور نہیں ہیں ہمارے پاس تو بکریاں نہیں ہیں تو شاید ہم بچ جائیں گے نہیں زکوٰۃ صرف جانوروں میں نہیں ہے دوسرے ماحول میں بھی ہے آئیے ایک اور دیس پڑے حدیث نمبر چھ سو اٹھاون اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام بخاری اقرع له جس کو اللہ تعالی مال دے یہ لفظ استعمال کیا آپ نے کہ مال کس کا ہے اللہ, اللہ, کا. اللہ کا ہے یہ نہ کہا کرو کہ میرا ہنر ہے میری ذہانت کا کمال ہے میرے ہاتھ کام کرتے ہیں میں جانتا ہوں پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے نہیں یہ اللہ کا فضل ہے تیرا زین اللہ آج واپس لے سکتے ہیں تیرا ہنر اللہ تو اس سے آج چھین سکتے ہیں ہو سکتا ہے تجھے بیماری لگ جائے تو کسی کام کا نہ رہے تو جس کو اللہ تعالی مال دے فلم زکاتا تو وہ اس کی زکات ادا نہ کرے, کرے مال کوئی بھی ہو جانور ہو سونا ہو چاندی ہو غلہ ہو گندم ہو جو بھی مال ہے تو وہ اس کی زکات ادا نہ کرے تو شجان شجا تو اس مال کو قیامت کے دن گنجے سام کی شکل دی جائے گی کیا بنا دیا جائے گا سامپ اور وہ بھی کون سا گنجا گنجے ہونے میں کیا حکمت ہے علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس میں زہر اتنا زیادہ ہوگا کہ بہت زیادہ زہر کی وجہ سے اس پہ بال نہیں ہوں گے لہو زبیبتان اس کے دو سیاہ نقطے ہوں گے کہاں پہ آنکھوں کے اوپر اور یہ خطرناک ترین سانپ ہوا کرتا ہے جس کی آنکھوں کے اوپر کیا ہوں گے دو سیاہ نقطے یو توقع یو اس سانپ کو قیامت کے دن اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا اس کا توق بنا دیا جائے گا بلی زیمئی یعنی شتقئی ہی پھر وہ اس کو پکڑے گا اپنے دونوں لہزم کے ساتھ لہزم کا معنی خود حدیث میں آ گیا یعنی کہ شدقی پھر وہ اس مال کے مالک کو وہ مال جو ہے اپنے مالک کو پکڑے گا جو سانپ بن چکا ہوگا گنجا سانپ کہاں سے پکڑے گا اس کی باچھوں سے اس کی باچھوں سے پکڑے گا سم یقول وہ کہے گا انا مال لکا. یعنی کہ اس کو ڈس رہا ہوگا اور کیا کہے گا میں تمہارا مال ہوں میں تمہارا خزانہ ہوں تو یہ مال انسان کے لیے کیا ثابت ہوا وبال ثابت ہوا عذاب ثابت ہوا تو اس لیے جس مسلمان کو اللہ تعالی بہت زیادہ مال نہ دیں وہ اللہ کا شکوا نہ کیا کرے ہو سکتا ہے کہ یہ مال میرے اور آپ کے لیے زیادہ مفید نہ ہو ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بننے والا ہو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ مال دیتا ہے وہ پھر بھی مال کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں ادھر سے مال آتا ہے ادھر اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں لیکن ہر انسان ایسا نہیں ہوتا کئی لوگوں کے لیے کئی لوگوں کی اولاد کے لیے مال کیا بن جاتا ہے فتنا بن جاتا ہے تو ایسے مال سے بہتر ہے کہ مال نہ ہو یہ مال کہے گا میں تمہارا مال ہوں میں تمہارا کیا ہوں خزانہ ہوں ثم مطلع پھر آپ نے یہ عید پڑھی کہ وَلَا يحسبن سی طلوب <القیامة> کہ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں وہ لوگ تو کیا کرتے ہیں کنجوسی. وہ اس کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں وہ لوگ جو اس مال میں کنجوسی کرتے ہیں جو مال ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ مال دینے والا میں ہوں تم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہوں تو زکاط دو تو تمہارا کوئی احسان نہیں ہے سارا مال میرا دیا ہوا ہے شکر کرو میں نے سارا واپس نہیں مانگا اللہ چاہے تو سو فیصد واپس مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے وہ اس مال میں کنجوسی کو اپنے لیے خیر نہ سمجھیں زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں نے اتنا مال بچا لیا زکوٰۃ نہیں دی زکوات میری بنتی تھی دو لاکھ میں نے نہیں دی دو لاکھ میرے گھر میں کام آ جائے گا میں اس سے کوئی گاڑی لے لوں گا پلاٹ کی قسط ادا کر لوں گا بیگم کے زیورات لے لوں گا نا نا نا نا اس کنجوسی کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو اپنے لیے خیر بل ہوا شر الحم یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا تمہارے لیے باعث شر ہے تمہارے لیے مصیبت لے کر آئے گا دنیا میں یا آخر سید تبقن خلوب ہیومیامہ جس مال میں یہ کنجوسی کر رہے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس میں سے اللہ راہ میں خرچ نہیں کرتے اسی مال کو قیامت کے دن ان کے لیے کیا بنا دیا جائے گا توق بنا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب بنا دیا جائے گا ہر انسان یہ احادیث سننے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا عزم کرے اور جن سالوں کی زکوٰۃ رہ گئی ہے وہ بھی ادا کرے اور بڑی باریک بینی سے حساب کتاب کرے حساب کتاب جب آپ کریں تو شک کا فائدہ آپ کس کو دیں زکوٰۃ کو دیں فقیر کو دیں یہ کہ جہاں آپ کو شک کو ہو رہا ہے کہ اس کی میں زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں دی تھی وہاں آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے نہیں دی تھی آپ دوبارہ دے دیں اور زکوۃ کو کبھی بھی چٹی نہ سمجھیں جرمانہ نہ سمجھیں تاوان نہ سمجھیں اعزاز سمجھے سعدت سمجھے, سمجھے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنایا یا اللہ کتنے ہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ مانگ رہے ہیں اور تو نے مجھے ان میں سے بنا دی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا اللہ تیرا شکر یا اللہ میری زکوٰۃ بنتی ہے ایک لاکھ میں دوں گا ڈیڑھ لاکھ یادہ میری زکوٰۃ بن گئی دو لاکھ میں دوں گا دو لاکھ بیس ہزار مزہ پھر آتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس سزا سے بچائیں جو قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ نے با جی ادا کی ہے کہ نہیں اپنے بچوں سے پوچھیں بیٹا تم نے اپنے اپنے مال کی زکاط ادا کی ہے کہ نہیں اپنی بیٹیوں سے فون کر کے پوچھیں تم نے جو زیورات پہنے ان کی زگات ادا کی ہے یا نہیں اپنی بہو سے سوال کریں بیٹا زکات ادا کی ہے کہ نہیں باب نمبر تین باب المقادیر الواجب فی حزک یہ باب ہے اس مقدار کے بارے میں جس مقدار میں زکات واجب ہوتی ہے مال کی وہ مقدار جس مقدار میں کیا ہوتا ہے زکوٰۃ اور بریکٹ میں لکھے النصاب اس کو کیا کہتے ہیں نصاب کہتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب مراد یہ ہے کہ کتنی چاندی ہو چاندی کی کیا مقدار ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس سے نیچے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی سونے کا نصاب گائیوں کا نصاب بکریوں کا نصاب اور غلے کا نصاب حدیث نمبر چھ 659 انسٹھ اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم اندی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس اواقن کس کی جمع ہے اوکیا کی اور ایک اوکیا کہتے ہیں چالیس درم کو ایک اوکیا کس کو کہتے ہیں اور پانچ اوقیوں کا یہاں پہ تذکرہ آیا پانچ اوقیے کتنے درم بنیں دو سو اور دو سو آج کل کے لحاظ سے ساڑھے باون تولے چاندی پانچ اوقیے کیا بنے دو سو اور پانچ اوکیے اور دو سو درم برابر ہوتے ہیں ساڑھے باون چاندی کے تو آپ فرما رہے ہیں کہ پانچ اوقیے سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں صدقہ کا منع کیا ہے زکوٰۃ صدقہ کا لفظ عربی میں زکوٰۃ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خیرات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں صدقہ کا لفظ صرف خیرات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں یہ لفظ زکات کے معنی میں جو واجب ہوتی ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ صدقہ خیرات جو نفری ہوتا ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں کس معنی میں ہے زکات کے معنی میں واجب ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا دون صدقہ کہ پانچ اوکیے سے کم میں دو سو دھرم سے کم میں ساڑھے باون تولے چاندی سے کم میں زکوت نہیں ہے ولی صفی مع دون خمسی کا دو پانچ سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہے جس کے اونٹ ہیں تو پانچ اونٹوں سے کم ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو ان میں زکات نہیں ہے تو کیا پتا چلا اسلام غریبوں پہ زکاط ڈالتا ہے کہ امیروں پہ امیروں پہ ڈالتا ہے جس کا ایک اونٹ ہے بچارہ گزارا کر رہا ہے یا دو ہیں پھر بھی نہیں تین ہیں پھر بھی نہیں چار ہے پھر بھی نہیں پانچ اونٹوں کے جو زکات ہے ولی صفی معدون خم سی اوسکن صدقہ اور پانچ سے کم وسک میں زکوٰۃ نہیں ہے یہ اب آخری جو لفظ ہے یہ کس کے بارے میں غلہ کے بارے میں خوراک کے بارے میں گندم کے بارے میں کھجوروں کے بارے میں چاولوں کے بارے میں ان کی زکات کا نصاب بتایا جا رہا ہے کہ پانچ بسک سے کم میں زکات نہیں. نہیں ہے کتنے سا ہوتے ہیں اور ایک سا کتنے کلو گرام کا ہوتا ہے ایک سا ہم جب فطرانہ ادا کرتے ہیں صدقت الفطر چھوٹی عید کے موقع پہ عید الفطر کے موقع پہ تو شریعت نے کیا کہا ایک سا تو ہم کتنا پر ادا کرتے ہیں اڑھائی کلو یا سوا دو کلو تو اصل میں مسئلہ کیا ہے شریعت نے سا کہا ہے اور سا برتن کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ایک برتن ہوتا ہے جس سے معاف کر آپ کسی کو غلّہ دیتے ہیں بیچ رہے ہوں تب بھی تحفہ کے طور پہ دیں تو تب بھی ادھار دے رہے ہوں تب بھی جیسے کئی علاقوں میں برتن ہوتے تھے جن کو کیا کہا, کہا جاتا تھا ٹوپا ٹوپا اور جیسے آپ ایک اور چیز دیکھ لیں دودھ دینے والے آج بھی کئی علاقوں میں جب دودھ دیتے ہیں تو انہوں نے ایک برتن رکھا ہوتا ہے اس برتن سے ماپ کر وہ دیتے ہیں تو ایسے ہی سا ایک برتن کا نام ہے جب برتن کو آپ کلو کی شکل دیں گے تو کوئی گندم بھاری ہوتی ہے کوئی ہلکی ہوتی ہے جب میں ایک سا میں گندم ڈالوں گا اور اس کو کلو کی شکل دوں گا ہو سکتا ہے وہ نکلے کتنا دو کلو اور سو گرام اور ہو سکتا ہے وہ نکلے دو کلو اور دو سو گرام ہو سکتا ہے وہ نکلے دو کلو اور پانچ سو گرام تو تقریباً دو کلو سو گرام سے لے کر دو کلو اور یعنی دو کلو اور پانچ سو گرام یعنی کہ کلو تک کے اقوال موجود ہیں تو ایک سا کتنے کا ہوگا پھر اڑھائی کلو کا اب اس لحاظ سے جب آپ پورا حساب کتاب بنائیں گے تو وہ کتنا نکلے گا ریبن چھ سو تیس کلو گرام نکلے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ 630 سو تیس کلو گرام سے نیچے میں زکاط نہیں ہے تو یہاں پہ بھی شریعت نے غریب کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا جس کی گندم آئی ہے چھ سو تیس کلو گرام سے کم تو اس پہ زکاۃ نہیں ہے تو یہ چند چیزوں کا نصاب اس حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا اس کے بعد حدیث نمبر چھ سو ساٹھ اب اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے سونے کا تذکرہ نہیں آیا تو سونے کا تذکرہ آگے بھی نہیں آئے گا جو عادیث ہم پڑھنے والے ہیں ان میں بھی نہیں آئے گا اور یہاں پہ بھی نہیں آیا اصل میں ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ الفافی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں احادیث صرف کون سی ہیں بخاری اور مسلم کی تو اگر کسی چیز میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن اس کے بارے میں حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے تو زہر وہ یہاں میں نہیں ملے گی الفافی کی کتاب میں ویسے سونے کا نصاب ہم سب جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے ساڑھے سات تولے کتنا ہوتا ہے ساڑھے سات تولے چلے اور یہ نصاب جو ہم طے کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ مثال کے طور پہ میری وائف ہے اس کے پاس بھی سونا ہے میری والدہ کے پاس بھی ہے میری بیٹی کے پاس بھی ہے میری بہن کے پاس بھی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے کی زکوٰۃ ادا کرنا میری ذمہ داری ہے اور اس کو جمع کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ میری وائف کے پاس ہے دو تولے والدہ کے پاس بھی کتنا ہے دو تولے کتنا ہو گیا بیٹی کے پاس کتنا ہے دو تولے کتنا, تو کتنا ہو گیا اور بہن کے پاس ایک تولے کتنا ہو گیا سات تولے تو اب اس میں زکوٰۃ نہیں ہے نہ جمع کریں تب نہ الگ رکھیں تب لیکن اگر سب کے پاس دو دو تولے ہو تو پھر کتنا ہو جائے گا آٹھ تولے تو کیا اب زکاط ہے اب بھی نہیں ہے کیونکہ دو تولے اس کا ہے دو اس کا ہے دو اس کا یہ سب کا الگ الگ ہے ہاں اگر آٹھ تولے کا مالک میں ہوں ایک آدمی ان کو صرف پہننے کے لیے دیا ہے پھر اس میں زکاط ہوگی اور میرے اوپر ہوگی لیکن اگر میری وائف کا دو تولے ہے وہ اس کی خود مالک ہے والدہ کا دو تولے ہے وہ خود ان کی مالک ہیں بہن کا دو تولے ہے وہ خود اس کی مالک ہے بیٹی کا دو تولے وہ خود اس کی مالک ہے تو پھر اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ہے آٹھ آٹھ تولے تو پھر ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ ان میں سے ہر ایک کے اوپر ہے میرے اوپر نہیں ہے ہاں اگر وائف کو میں نے گولڈ دیا ہوا ہے پہننے کے لیے مالک میں ہوں تبز کال کس کے اوپر ہے پھر میرے اوپر ہے حدیث نمبر چھے سو ساٹھ سکس, سکس زیرو ہاں اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری رویت ہے کس سے؟ بن عمر رضی اللہ روایت عبداللہ سے رویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کیا فرمایا زمین میں جس کو بارش پانی پلائے اس زمین میں جس کو بارش پانی پلائے اور جس کو قدرتی چشمے پانی پلائیں او کان آتا یا وہ خود ہی سراب ہو جاتی ہو یعنی کہ مالک کو پانی پلانے کے سلسلے میں محنت نہیں, نہیں کرنا پڑتی یا تو وہ زمین جو ہے بارش کا پانی پیتی ہے اس سے سراب ہوتی ہے اور فصل اگاتی ہے یا کسی چشمے سے پانی آ رہا ہے اور اس کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی یا وہ زمین کسی دریا کے کنارے ہے سمندر کے کنارے ہے کسی ندی کے کنارے ہے تو وہ نیچے سے خود ہی تھوڑا بہت پانی آتا رہتا ہے زمین کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس شکل میں اس زمین سے جو آمدنی ہوگی جو پیداوار ہوگی اس میں زکاط کتنی ہے دسواں حصہ کتنی زکاط ہے کل آمدن کا کتنا حصہ دسواں حصہ مثال کے طور پہ کل آمدن ہے کتنی سو من تو کتنی زکات ہوگی پھر دس من, دس من ہوگی زکات کتنی ہوگی دس من, دس من ہوگی کیونکہ ٹوٹل کتنا ہے سو من لیکن زکات کیا اس کسان کے اوپر بھی ہوگی جس کے گھر میں صرف ایک من آیا ہے نہیں کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس کے اوپر زکات نہیں ہے جس کا غلہ چھ سو تیس کلو گرام سے کم ہے چھ سو تیس کلو گرام سے زیادہ ہو تو پھر دسواں حصہ زکوات ہے اس زمین میں جس زمین کو بارش سراب کرتی ہے یا قدرتی چشمے سراب کرتے ہیں یا وہ خود ہی ایسی ہے کہ اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی تر رہتی ہے بن نب ہی نسف نصف شریف اور وہ زمین جس کو پانی پلایا جائے نہر سے لا کر یا کنویں سے لا کر آپ نے پانی پلانے کے لیے اونٹلیاں رکھی ہوئی ہیں جو پانی لے کر آتی ہیں یا کنویں سے آپ پانی نکالتے ہیں جانوروں کے ذریعے یا آپ نے ٹویل لگایا ہوا ہے اور وہاں آپ کا ڈیزل لگتا ہے یا پٹرول لگتا ہے یا بجلی خرچ ہوتی ہے کاروبار خرچ ہوتی ہے بجلی کا بل آتا ہے اس قسم کی صورتحال حال ہے تو پھر کل آمدنی میزگار کتنی ہے پھر بیسواں حصہ دسواں حصہ نہیں ہے صرف ہوئی ہے آپ نے مشقت برداشت کی آپ کا پیسہ لگا ہے تو فرمایا وہ ما یا بن ہی اور جس کو سراب کیا جائے بن ند ہی کیسے اونٹنیوں کے ذریعے یا دیگر جانوروں کے ذریعے یا کسی کے ذریعے سے پانی لا کر تو نصف لوچری اس میں واجب کتنی ہے زکاط دسویں حصے کا آدھا وہ کیا ہوتا ہے بیسواں وہ کیا ہوتا ہے بیسواں حصہ تو پھر سو من میں کتنی زکاط ہوگی پانچ من پھر سو مان میں کتنی ہوگی لیکن وہ شرط پھر رہے گی جو پچھلی میں گزر چکی ہے کہ اگر ٹوٹل مقدار جو کسان کے گھر میں آئی ہے جو آمدنی اس کی نکلی ہے گھر میں نہیں آئی جو زمین سے نکلی ہے ورنہ ہو سکتا ہے کسان ادھری تقسیم کر کے آ گیا ہو کے آ گیا ہو ہو بیچ نہیں نہیں نہیں جو ٹوٹل پیداوار زمین سے نکلی ہے اگر وہ چھ سو تیس کلو گرام سے زیادہ ہے چھ سو تیس کلو گرام ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس میں بیسواں حصہ زکوۃ ہوگی اگر پانی جو ہے وہ اس پہ خرچہ آتا ہے من صرف ہوتی ہے اس کے لیے مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر میں نے اپنی زمین ٹھیکے پہ دے رکھی ہے کرائے پہ دے رکھی ہے فصل اگانے والا اور ہے اور مجھے سالانہ طور پہ زمین کا کیا ملتا ہے کرایا ملتا ہے ٹھیکہ ملتا ہے تو زکوٰ میرے اوپر ہے کہ میں زمین کا مالک ہوں یا اس کے اوپر ہے جو فصل اگا رہا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زکوات اس کے اوپر ہے جو فصل کا مالک ہے جو پیداوار کا مالک ہے میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے ہاں جو ٹھیکہ مجھے ملا ہے جو کرایہ مجھے ملا ہے وہ اگر میں سیو رکھتا ہوں محفوظ رکھتا ہوں گھر میں پڑا ہوا ہے بینک میں پڑا ہوا ہے اور دیگر پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں اور سال گزر جائے تو پھر میں اس کی کرنسی کی زکاعت دوں گا ڈھائی فیصد کے لحاظ سے غلے والی زکاط نہیں ہے کیونکہ غلہ میرے پاس نہیں ہے میرے, میرے, میرے, میرے, میرے, میرے اوپر کون سی زکات ہوگی पیس. پیسوں والی کرنسی والی سونے چاندی والی وہ زکات ہوگی ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ شریعت نے اعتبار کیا ہے پانی کے اوپر ہونے والے خرچ کا پانی کے اوپر ہونے والی محنت اور مشقت کا لیکن آج کل کسان اپنی فصل میں کھاد ڈالتے ہیں اسپرے کرتے ہیں تو کیا اس خرچے کا بھی اعتبار ہوگا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس خرچے کا اعتبار نہیں ہوگا صرف پانی والے خرچے کا اعتبار ہے اگر پانی آپ کو خریدنا پڑا ہے پانی کے اوپر پانی دینے کے لیے خرچہ آیا ہے محنت کرنا پڑی ہے ہمیں شکر برداشت کرنا پڑی ہے تو پھر زکوت آپ کی کم ہوگی اور اگر کوئی محنت نہیں کرنا پڑی کو خرچہ نہیں آیا تو زکوت زیادہ ہوگی اس کے بعد باپ نمبر چار یہ باپ کیا باپ پھر رکاز الخمس کے رکاج میں کیا ہے پانچواں حصہ ہے رکاج میں کیا ہے पाँच्छा पाँच्छा पाँच्छा اب آپ کہیں گے رکاز کس کو کہتے ہیں تو رکاز زمانۂ جاہلیت کے مدفون خزانے کو کہتے ہیں کافروں کے خزانے جو انہوں نے کسی جگہ محفوظ کر رکھے تھے زمین میں دبا رکھے تھے اب اس علاقے پہ قبضہ ہو گیا کس کا مسلمانوں کا اب وہ خزانے باہر نکل رہے ہیں مثال کے طور پہ مجھے وہاں پہ ایک زمین ملی ہے اس میں سے خزانہ نکل آیا ہے تو اب شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے شریعت کہتی ہے جس کی زمین ہے جس کو خزانہ ملا ہے وہ اس کا مالک ہے لیکن پانچواں حصہ چار اسے اپنے پاس رکھے اور پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کرا دے حکومت کو دے دے مسلمان جو حکومت ہے اس کے حوالے کر دے حکمران نیک ہوں یا بد بورے ہوں یا اچھے مسلمان حکمران ہیں ان کے حوالے کیا جائے یہ ہے باپ پھر رکا کے زمانے جہالیت کا مدفون خزانہ ملے تو کیا ادا کرنا ہوگا خمس ادا کرنا ہوگا پانچواں حصہ ادا کرنا ہوگا اس بارے میں حدیث کیا ہے سکس سکس ون قاف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم عن ابی ہو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال الجما جب الجما کس کو کہتے ہیں جانور کو جانور جو ہے جبار وہ وہ گاں جائے گا جانور کیا جائے گا رائے گاں جائے گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جانور کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے کون نقصان پہنچا دیتا ہے جانور کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو اب کیا وہ آدمی جانور کے مالک سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ تمہارے جانور نے میرا یہ نقصان کیا جرمانہ دا کرو تو اللہ کرسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم الماجر کہ جانور کی طرف سے لگنے والا زخم جانور کی طرف سے ہونے والا نقصان وہ رہ گا جائے گا وہ ضایا جائے گا اور جانور کے مالک پہ اس وجہ سے کوئی جرمانہ نہیں ڈالا جائے گا لیکن یہ تب تک ہے جب تک کہ جانور کے مالک نے کوئی کتائی یا سستی وغیرہ نہ کی ہو مثال کے طور پہ جانور کا مالک جانور لے کر جا رہا ہے اس نے آگے سے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس نے پیچھے کسی کو اپنی ٹانگ مار دی ہے اس کا دان ٹوٹ گیا تو یہاں پہ جانور کے مالک کا کوئی قصور نہیں, نہیں ہے تو اس شکل میں جانور کے مالک پہ کوئی جرمانہ نہیں. نہیں ہوگا لیکن اگر ایک آدمی نے باؤلا کتا رکھا ہوا ہے کاٹنے والا کتا رکھا ہوا ہے اور کہاں رکھا ہوا ہے محلے میں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں تو اگر وہ کتا کسی کا نقصان کرتا ہے تو یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ یہاں پہ اس کا قصور ہے اس کو چاہیے تھا ایسے کتے کو مار دیتا یا وہاں سے نکال دیتا تو اگر جانور کے مالک کی طرف سے کوئی سستی کوتا ہی نہ ہو اور وہ نقصان کا سبب نہ بنے تو پھر کیا جانور کی طرف سے ہونے والا زخم لگنے والا زخم یا ہونے والا نقصان وہ رہ گا جائے گا وہ ظاہر جائے گا جانور کا مالک اس سلسلے میں کوئی بھی جرمانہ دینے کا پابند نہیں ہوگا البتہ وقت کی حکومت آپ کی اس مسئلے میں مدد کرے تو الحمدللہ للہ بڑی اچھی بات ہے تو وقت کی حکومت اگر آپ کی مدد کرتی ہے اس مسئلے میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے یہاں پہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ اس مسئلے کو سمنے میں ہمارے مدد کریں گے وہ کہتے ہیں ہر جانور جیسا کہ گائے ہے بکری ہے تو ان کی طرف سے ہونے والا نقصان جو ہے وہ رہ گاہ جائے گا اور اس کا مالک یہ نقصان پورا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوگا اگر جانور نے یہ نقصان خود ہی کیا ہے یعنی کہ مالک نے اس کو ترغیب نہیں دی نقصان کرنے کی مثال کے طور پہ جانور کو جانور کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی یا جانور کو اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا وہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور اس نے کوئی نقصان کر ڈالا تو اس کے مالک پہ کوئی تاوان یا جرمانہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جانور بولا نہ ہو کاٹنے والا نہ ہو نقصان دینے والا نہ ہو یا جب تک کہ اس کے مالک نے کوئی سستی نہ کی ہو یا جب تک کہ جانور کا مالک ایسے جانور کو جو حملہ کر دیتا ہے اسے مسلمانوں کے بازار میں لے کر نہ آیا ہو کسی مجمے میں لے کر نہ آیا ہو تو اگر اس قسم کی صورتحال حال نہیں ہے تو پھر بھی وہ جانور نقصان کر دیتا ہے تو اس کا مالک اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا اس کے بعد کیا ہے ول بھی اور کنواں بھی ضائع جائے گا کیا مطلب کسی نے کنواں کھودا اپنی زمین میں کسی کی زمین میں نہیں یا اس زمین میں جو بے آباد پڑی ہے جس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے وہاں پہ اس نے کنواں کھودا اور اس کنویں میں کوئی گر گیا یا جس جس سے طے کیا تھا تم کنواں کھودو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا وہ کنواں کھوتے کھوتے اس کے اندر مر گیا تو یہاں پہ کنویں کا یہ مالک ذمہ دار نہیں ہوگا لیکن اگر کنواں کھودنے والا اپنی زمین کی بجائے کسی اور کی زمین میں کنواں کھودتا ہے اور وہاں پہ کوئی گر جائے تو یہ ذمہ دار ہوگا اور نقصان اس سے پورا کرنے کا پابند ہوگا یا اس نے کنواں کھودا ہے مسلمانوں کے راستے میں پھر کوئی گر جاتا ہے تو پھر وہ پابند ہوگا لیکن جس نے اپنی زمین میں کنواں کھودا ہے وہاں پہ اگر کوئی گر جاتا ہے یا وہ مزدور جن کو لگایا گیا ہے کنواں کھودنے کے لیے ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو یہ ذمہ دار نہیں ہوگا البتہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں وقت کی حکومت جو ہے اگر ایسے مزدور کے گھر والوں کی مدد کرے تو بڑی اچھی بات ہے اور آج کل کے لحاظ سے وقت کی حکومت کو چاہیے کہ وہ سیکورٹی کا بندوبست کرے حفاظتی اقدامات کی ترغیب دے کہ کنواں کھودنے والے یہ یہ چیزیں حفاظت، حفاظتی حفاظتی اقدامات کے طور پہ اپنائیں یہ یہ چیزیں پہن کر کنواں کھودے یہ وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے ول مدن جبار اور کان بھی ضائع جائے گی کیا مطلب کان کسی نے کھو دی وہاں پہ کوئی آیا اور اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو کان کا مالک اس نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا یا کان کے مالک نے مزدوروں کو وہاں پہ رکھا کہ آپ یہ کان کھوتے میں آپ کو یہ اجرت دوں گا اب وہ کان ان کے اوپر گر گئی تو کان کا مالک اس نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا الا یہ کہ اس نے جان بوجھ کر کوئی شرارت کی ہو یا وہ سبب بنا ہو یا اس نے کوئی سستی کی ہو تو یہ الگ معاملات ہیں لیکن نارمل حالات میں اس کان کا مالک اس نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا وفر رکا ضلع اور جاہلیت کے مدفون خزانے میں الخمسو پانچواں حصہ ہے کس کے لیے بیت المال کے لیے مسلمانوں کے خزانے کے لیے اور باقی مال کس کے لیے ہوگا جس کو یہ خزانہ ملا ہے جو اس زمین کا مالک ہے اس کے بعد باب نمبر پانچ یہ کیا ہے باب لا زکا فی ابدی والفرس غلام میں اور گھوڑے میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گھوڑا جو میں نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے وہ چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو چاہے دس ہو چاہے بیس ہو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اگر میں گھوڑوں کا کاروبار کرتا ہوں کاروبار کے لیے بیچنے کے لیے رکھے ہیں تو پھر ان گھوڑوں میں تجارتی زکاط ہوگی یعنی کہ گھوڑوں کی قیمت لگا دیکھی جائے گی مارکیٹ میں ان کی, کی قیمت کیا ہے مثال کے طور پہ ایک گھوڑے کی قیمت ہے دس لاکھ اور پانچ گھوڑے ہیں ٹوٹل قیمت کیا ہوگی پچاس لاکھ سب ایک ہی قیمت کے ہیں تو پھر جب سال گزر جائے گا تو پچاس لاکھ میں سے اڑھائی فیصد کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی لیکن اگر گھوڑے میں رکھیں اپنے استعمال کے لیے میں سوالی کرتا ہوں میرے بچے سوالی کرتے ہیں تو وہ چاہے بیس ہوں چاہے تیس ہوں ان کے کو اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کسی کے پاس گاڑی ہے ذاتی استعمال کے لیے وہ دس ہوں یا پندرہ اُن میں زکوٰۃ نہیں ہے کسی کے گھر ہیں اپنے لیے بیچنے کے لیے نہیں زکوٰۃ نہیں ہے پلاٹ ہیں اپنے لیے بیچنے کے لیے ان میں زکوۃ نہیں ہے دس ہوں پندرہ ہوں جتنے بھی ہوں بیچنے کے لیے نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے حدیث نمبر کیا ہے سکس سکس ٹو چھ سو باسٹھ قاف اس حدیث کو اپنے کتابوں میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم عن ابی ہو رہی رطرضی اللہ علیہ قال قلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو حریرا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاط فرمایا لئی علی آل المسلم فرصِ و غلام ہی صدقہ کہ مسلمان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کے گھوڑے کے معاملے میں اور اس کے غلام کے معاملے میں پرانے زمانے میں نوکر نہیں بلکہ غلام ہوا کرتے تھے جدی پشتی غلام اور مالک ان کا مالک ہوا کرتا تھا وہ آزاد نہیں ہوتے تھے اور ان کو بیچا جاتا تھا کوئی خرید رہا کوئی بیچ رہا تو وہ بھی مال کی حیثیت رکھتے تھے تو آپ نے بتا دیا کہ اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے یہ تب تک تھا جب تک کہ غلام اپنے گھر کے کام کاج کے لیے اگر غلام آپ نے رکھے ہیں بیچنے کے لیے تو پھر وہ کیا بن جائے گا تجارتی مال پھر ان کی قیمت لگائی جائے گی جو ٹوٹل قیمت بنے گی اس کے اڑھائی فیصد میں زکوٰۃ ہوگی باب نمبر چھ باب ادعا لمن اطا بداقاتی اس کے لیے دعا کرنا جو کیا لے کر آئے جو زکوٰۃ کمال لے کر آئے کیا لے کر آئے زکوٰۃ کمال حدیث نمبر چھ سو تریسٹھ سکس سکس تھری کاف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ان عبد اللہ ابن ابی اوفا جناب عبداللہ بن ابو اوفا ردی اللہ تعالیٰ معاصر ویت ہے اعلی وہ کہتے ہیں کان کہ نبی صلی اللہ عليه وسلم ادا قعمن بھی صداقات قال اللہ مسلی علیہ آل فنان کہ نبی علی اللہۃۃ اسلام کے پاس جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر آتی کچھ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر آتے تو قال آپ کہتے یعنی کہ ان کو دعا دیتے کیا اللہ مسل علی آل فلان اے اللہ علیہ فلان پہ اپنی رحمت نازل فرما یا اے اللہ علیہ فلان کی شان اور مقام میں اضافہ فرما یا اس کا منع ہو سکتا ہے اے اللہ علیہ فلان کا تذکرہ ذکر خیر اپنے فرشتوں کے پاس فرما یہ آپ دعا دیتے اور یہ دعا کیوں دیتے کیونکہ قرآن میں آیا ہے جیسا کہ میں نے آج کے درس کے شروع میں آیت پڑھی تھی قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سر توبہ میں خود من اموالہم صدقہ آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیں تو آپ یہ زکوٰۃ لے کر ان کو کیا کریں گے پاک صاف کریں گے گناہوں سے پاک مال میں جو غلطیاں ہوتی ہیں مال کمانے میں اس سے پاک ہو جائیں گے اور آپ کیا کریں وسلی علیہم آپ ان کے لیے دعا کریں تو آپ پھر کیا کرتے تھے اللہ مسلٰ بالکل عید نے جیسے کہا ویسے ہی آپ دعا کرتے تھے اللہ مسلی علی آل فنان تو یہ راوی یہ صدیث کے کون ہیں عبداللہ اللہ ابو اوفا کے بیٹے تو وہ کہتے ہیں فعطا ابی ب صدقاتی آپ کے پاس میرے والد اپنی زکوٰۃ لے کر آئے فقار تو آپ نے کہا اللہ مس علی ابی آل اوفا اللہ ابو اوفا کی آل پہ اپنی رحمت نازر فرما اے اللہ ابو اوفا کی آل کے درجات بلند فرما اے اللہ ابو اوفا کی آل کا ذکر خیر اپنے مقرر حصوں میں فرما تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ لے کر کون آئے ہیں ابو اوفا اور دعائیں آپ نے دے دی ان کی آل کو تو ان کو دعا کیوں نہیں دی تو گزارش یہ ہے کہ جب آل کا لفظ بولتے ہیں آل کے لفظ میں وہ آدمی بھی شامل ہوتا ہے جس کی طرف آل کی نسبت اوری ہو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن حکیم میں اللہ ریور علیحاشیا کہ فرعون اور اس کے حوالیوں کو صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ ہے عذاب قبر یوم مساطو ادخلو اعلی فرعون اذاب جب قیامت آئے گی پھر کہا جائے گا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو تو کیا فرعون کو داخل نہیں کیا جائے گا آل فرعون میں فرعون سب سے پہلے داخل ہے تو یہاں پہ جب آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ ابو اوفا کی آل پہ نازل فرما تو اس میں کون شامل ہیں ابو اوفا بھی اس میں شامل ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ آج بھی اگر کوئی زکوٰۃ لے کر آئے تو زکوٰۃ لینے والے حکمرانوں کو چاہیے آفیسرز کو چاہیے کہ اس کو کیا کریں دعائیں دیں اس کو کیا دیں اس کو دعائیں دیں اب الفصل دوسری فصل کا آغاز کرتے ہیں اس میں کیا ہے زکوٰۃ الفطری زکوٰوٰۃ فطر فطر کس کو کہتے ہیں روزہ چھوڑ دینے کو فطر کس کو کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں تیس دن روزے رکھے گئے انتیس دن روزے رکھے گئے اور پھر کیا آ عید الفطر یعنی کہ روزہ چھوڑ دینے والی عید روزے رکھے تھے وہ مکمل ہو گیا اب وہ دن آ جس دن روزہ نہیں ہے روزے کا ناگا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں عید الفطر تو ایسے ہی روزوں کے اختتام پہ روزوں کی وجہ سے جو زکوۃ ادا کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر اردو میں ہم اس کو فطرانہ بھی کہہ لیتے ہیں جو ابھی تک ہم نے زکوٰۃ پڑھی تھی اس کا تعلق کس سے تھا اس کا تعلق تھا مال سے جس کے پاس اتنا مال ہے جتنے مال پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اور جس کے پاس مال کم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اور اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس زکاط کا تعلق انسان سے ہے مسلمان سے ہے کس سے ہے انسان, انسان سے. سے ہے مسلمان سے ہے یہاں پہ مال نہیں دیکھا جائے گا کیا نہیں دیکھا جائے گا مال, مال نہیں دیکھا جائے گا یہاں دیکھا جائے گا کہ میرے گھر میں کتنے لوگ ہیں اب چھوٹے بچے جو ہیں ان کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے لیکن مجھ پہ واجب ہے کہ میں ان کی زکاعت بھی ادا کروں جبکہ وہ زکوٰۃ جس کے بارے میں پہلے پڑھا ہے ہم نے وہ اسی کے اوپر ہوگی جو مال کا مالک ہوگا بچوں کے اوپر مم. نہیں ہے ہاں اگر بچے بھی مالک ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے باپ فوت ہو جاتا ہے بچے کروڑوں کے مالک بنتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی چاہے بچہ ابھی ایک مہینے کا ہو چاہے بچہ ابھی ایک ہفتے کا ہو زکاعت کون ادا کرے گا جو اس کے مال کو سمار رہا ہے تو بر باب نمبر ایک کیا ہے باب احکام و زکوٰۃ الفطری زکوٰۃ فطر کے احکام فطرانے کے احکام حدیث نمبر چھ سو چونسٹھ سکس سکس فور کاف اس حدیث کو اپنے کتب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں امام بخاری اور امام مسلم علی عالم عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطری صاعم من تمر او صاعم من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی کس نے فرض کی اور لفظ کیا بولا صاحبی نے فرض ہمارے ہاں علماء احناف فرق کرتے ہیں فرض اور وعجم میں وہ کہتے ہیں فرد وہ چیز جو کس نے واجب کی اللہ نے اور واجب وہ چیز جو کس نے ضروری قرار دی نبی علیہ سعۃ و نے ہمارا موقع یہ ہے کہ جو چیز نبی علیہ سعۃ اسلام لازمی قرار دیتے ہیں واجب قرار دیتے ہیں فرد قرار دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ <تصفح> آپ <تصفح> <متحد> جو بھی بات بتاتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر فرض اور واجب میں فرق کیوں پھر اللہ کی طرف سے آنے والے آڈر اور نبی علیہ السلام کی طرف سے آنے والے آرڈر میں فرق کیوں کریں ہم جب آپ کا آڈر بھی کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اس لیے ہمارے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے جو چیز فرد ہے وہ واجب ہے جو واجب ہے وہ کیا ہے فرض ہے اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرض کیا اللہ نے نہیں اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا کس کو زکات الفطر زکاتے فطر کو فطرانے کو کتنا کتنی زکات ہوگی سا من تمرین ایک سا کتنی ایک, ایک سا کتنا ہوتا ہے تقریبا اڑھائی کلو یا دو کلو اور سو گرام وغیرہ تو ایک سا اچھا جنس کون سی کس میں سے ایک سا من تمرین کھجوروں میں سے او سا من شعیر یا ایک سا جو میں سے اچھا اب سوال پیدا ہوا کس کس پہ یہ زکوٰۃ واجب ہے ماشاء اللہ تمام سوالوں کا جواب اس حدیث میں آ رہے ہیں پہلے حکم بتا دیا کہ یہ سنت ہے کہ ضروری ہے بتایا گیا بھی فرض ہے واجب ہے لازمی ہے پھر مقدار کتنی ایک سا پھر کس کس میں سے جنس میں سے فرمایا کھجوروں میں سے اور جو میں سے پھر کس کس پہ واجب ہے فرمایا ولحر و ذکر اول انسا وبیر یہ واجب ہے غلام پہ بھی اور آزاد آدمی پہ بھی مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی چھوٹے پہ بھی اور بڑے پہ بھی سوال پیدا ہوا کیا کافروں پہ بھی واجب ہے اگر کسی کے گھر میں لونڈی ہے جو کافر ہے لونڈی ہے جو کیا ہے تو کیا اس کی اس بھی دے گا جواب آ من المسلمین یہ زکت وادب ہے مسلمانوں کے اوپر یعنی کہ اس غلام پہ جو مسلمان اس اداد پہ جو مسلمان ہو اس مرد پہ جو مسلمان ہو اس عورت پہ جو مسلمان ہو اس چھوٹے پہ جو مسلمان اس بڑے پہ جو مسلمان ہو جو مسلمان نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیوں بھائی کیوں کہ اگر آپ تفصیلی احادیث پڑھیں جن میں آپ نے بتایا ہے کہ یہ زکوٰۃ کیوں واضح ہے آپ نے فرمایا ہے روزے دار کو رمضان کے مہینے میں ہونے والی چھوٹی موٹی کوتائیوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکین اور فقیر کو کھانا فراہم کرنے کے لیے غلہ فراہم کرنے کے لیے خوراک فراہم کرنے کے لیے اب کافر جو ہے وہ تو گناہوں سے پاک صاف ہوگا نہیں تو اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے نہ ہی وہ روزے رکھتا ہے روزے تو خیر چھوٹے بچے بھی نہیں رکھتے لیکن ان کی زکوٰۃ کیا واجب ہے اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ زکوۃ واجب کب ہوتی ہے فطرانہ یہ رمضان والی جو زکوٰۃ ہے روزوں والی واجب کب ہوتی ہے یہ ہر وہ شخص پہ واجب ہے جو آخری روزے کے سورج غلوب ہوتے وقت کیا تھا زندہ تھا جو آخری روزے کے سورج غلوب ہونے سے پہلے فوت ہو گیا اس کے اوپر زکوٰۃ تھا اور جو آخری سورج غلوب ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے, ہے؟, ہے سورج غروب ہونے کے بعد اس پہ زکاست واجب نہیں ہے اور اگر کوئی فوت ہوا سورج غروب ہونے کے بعد اس پہ زکاس واجب ہے کون ادا کریں گے اس کے وارس اس کے بعد حدیث نمبر کون سی ہے چھ سو پینسٹھ سکس سکس فائیو اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون مزید کون مزید سے ہیں امام بخاری اور امام مسلم عن ابی سعید سعیدری رضی اللہ عنہ قال جناب ابو سعید خدری رضی اللہ سے تلن وہ کہتے ہیں کننا نہ زکات الفطری ہم زکوٰۃ فطر ادا کیا کرتے تھے نکالا کرتے تھے کتنی एक ایک سا کس میں سے کہتے ہیں من تام خوراک میں سے کس میں سے خوراک میں سے اوسام یا جو میں سے ایک سا اوسا من تمرین یا کھجوروں میں سے ایک سا اوسا من عقت یا پنیر میں سے ایک سا اوسا من زبیبن یا مرقے میں سے ایک سا تو ایک سا کس کو کہتے ہیں تقریباً اڑھائی کلو اچھا اس کے بعد جن جو اجناس آپ نے بتائی ہیں جس میں زکا دے سکتے ہیں وہ کیا کیا ہے جو خجورے پنیر اور مرکہ اب رہ گیا لفظ تام اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی بنیادی خوراک کوئی بھی ایسی چیز جسے بنیادی خوراک کی حیثیت حاصل ہو اس میں سے بھی آپ دے نہ دے سکتے ہیں چاولوں میں سے دے سکتے ہیں اللہ کے اس نے چاولوں کا نام نہیں لیا لیکن تام کے لفظ میں گندم بھی آ جائے گی اور چاول بھی آ جائیں گے یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ آدھے سا کے قائل ہیں کس کے قائل ہیں آدھے سا کے کس میں سے گندم میں سے کیوں کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ گندم کیا ہوتی ہے یہ مہنگی ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ سات و نے ایک سا مقرر کر دیا ہے ہم نے قیمت کی طرف نہیں دیکھنا جو بھی جنس دینی ہے وہ ایک سا دینی ہے تقریباً اڑھائی کلو دینی ہے اور بہتر ہوگا کہ آپ سا والا برتن خرید لیں وہ کئی علما ایک نام کے پاس سے مل جاتا ہے وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں اور مکمل طور پہ نبی علیہ السلام کے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے وہ سا میں ڈال کر جتنی گندم بنتی ہے اتنی دیں چاول ڈال کر جتنی بنتے ہیں اتنے دیں آپ جناب امیر معاویہ کے زمانے میں کئی لوگوں نے گندم میں سے آدھا سا دینا شروع کر دیا یہ سوچ کر کہ گندم جو ہے وہ کھجوروں کے مقابلے میں مہنگی ہے لیکن ابو سعید خدری نے اس زمانے میں اعلان کیا تھا میں یہ کام نہیں کروں گا میں تو یہ دیکھوں گا کہ نبی علی صحم نے کیا کہا ایک حصہ قیمت کی طرف نہیں دیکھوں گا اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ زکوٰۃ الفطر کے طور پہ آپ غلہ ہی دیں نقدی دینے سے اجتناب کریں نقدی دینا سنت نہیں ہے آپ نے کسی کرنسی کا نام نہیں لیا آپ کے زمانے میں درم موجود تھے دنار موجود تھے آپ نے یہ نہیں کہا کہ آدھا درم دے دو درم کا چوتھائی حصہ دے دو دینار کا چتھائی حصہ دے دو آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے کس کا نام لیا ہے جنس کا غلے کا تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ فطرانے کے طور پہ زکوۃ الفطر کے طور پہ کیا دیں غلہ دیں کئی لوگ کہتے ہیں اچھا جی اگر ہم غلہ دیں گے تو غریب آدمی عید کے کپڑے کہاں سے لے گا عید کے لیے جوتا کہاں سے لے گا اپنے بچوں کے کپڑے کہاں سے بنائے گا اس کی بچیاں جو ہیں وہ کپڑے کہاں سے بنائیں گی ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کو فقیروں کا اتنا احساس ہے تو آپ کیا کریں آپ فتنانہ شریعت کے مطابق ادا کریں آٹا یا چاول وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید اس کو پیسے دے دیں جن پیسوں سے وہ اپنے کپڑے خرید لے لیکن شریعت کو آپ ویسے ہی رہنے دیں جیسے شریعت تھی تو اس لیے نقدی دینے سے گریز کرنا بہتر ہے اور دیکھیں شریعت کیا جاتی ہے نبی علی اسلام نے جب حکم دیا فطرانہ کیا کہا تھا کہ فطرانہ فطرانہ دینے والے کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا اور اس سے فقیر کا کیا بن جائے گا کھانا آپ نے یہ نہیں کہا تھا اس کے کپڑے بن جائیں گے آپ نے یہ نہیں کہا تھا اس سے اس کے جوتے بن جائیں گے آپ نے کہا تھا تو متنساکین فطرانہ ادا کرو تاکہ غریب کی خوراک کا بندو بس ہو جائے وہ چاہے ایک دن کے لیے ہو جائے چاہے ایک مہینے کے لیے ہو جائے چاہے دو مہینے کے لیے چاہے وہ بعد میں بیچ دیں ہمیں کیا لگے جی ہاں اس کے بعد عدیز نمبر کون سی ہے سکس سکس سکس اس ادیث کو بیان کرنے والے امام کون سے امام بخاری اور امام مسلم بن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر اب الفطر قبل خروج الناصلام جناب عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے حکم دیا زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا کب لوگوں کے نماز کے لیے نکل جانے سے پہلے پہلے نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے آپ کیا کریں زکوٰۃ الفطر آپ دے دیں تو زکوٰۃ الفطر کب سے آپ کب تک دے سکتے ہیں آپ یہ سوال پیدا ہوا تو زکوٰوٰۃ الفطر واجب کب ہوتی ہے آخری رودے کا جب سورج غروب ہوتا ہے تب واجب ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے دو دن پہلے تین دن پہلے آپ ان لوگوں کے پاس جمع کرا سکتے ہیں جو زکوٰۃ جمع کر رہے ہوتے ہیں اور ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم ان کو اس کو پہنچائیں گے فقیروں تک مسکینوں تک حق داروں تک آپ ان کو یہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ عید کی رات دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے یا پھر آپ عید کی صبح دے دیں لیکن نماز سے پہلے پہلے آپ دے دیں نماز سے پہلے پہلے فقیروں کا یہاں فقیروں کے پاس پہنچ جائے اور یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوگا میرے وہ بھائی جو سعودی عرب میں رہتے ہیں مکہ مدینہ ریاض دمام میں رہتے ہیں یا دبئی امارات وغیرہ میں رہتے ہیں یا دیگر ممالک میں ہیں وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم اگر انڈیا میں اپنے کسی رشتے دار کو یہ فطرانہ دیں تو پھر اعتبار انڈین کرنسی کا ہوگا یا سعودی کرنسی کا ہوگا بنگلہ دیش میں دیں تو اعتبار سعودی کرنسی کا ہوگا یا بنگلہ دیش کی کرنسی کا ہوگا پاکستان میں دیں تو اعتبار پاکستان کی کرنسی کا ہوگا یا سعودیہ کی کرنسی کا ہوگا ہم کہتے ہیں یہ سارے سوال تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نقدی دینی ہے پیسے دینے ہیں آپ سنت کے مطابق کیا کریں غلہ ادا کریں تو اڑھائی کلو گندم ہے چاہے آپ سعودیا میں دیں چاہے پاکستان میں دیں اڑھائی کلو چاول ہیں چاہے آپ سودیا میں دیں چاہے پاکستان میں دیں البتہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے رشتے داروں میں سے اپنے رشتہ داروں میں سے دوستوں میں سے کسی کو وکیل بنا دیں اپنا نمائندہ بنا دیں اس کو آپ پیسے بھیج دیں تاکہ پیسوں سے غلہ خرید کے فقیروں کو دے دیں اور اگر آپ اس لحاظ سے کہ آپ سعودیہ میں بیٹھے ہیں آپ امارات میں بیٹھے ہیں دبئی میں بیٹھے ہیں آپ اضافی دینا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اڑھائی کلو آپ دیں گندم شریعت کی طرف سے باقی بے شک آپ ایک من اور دے دیں یہ سات کپڑوں کا سوٹ لے کر دے دیں یہ تو نور نورنٰ نور ہے جتنی نیکی کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق دے اور ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ان احادیث کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں استقامت دے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے اور اللہ کرے مرتے دم تک ہم قرآن کی آیات کی تفسیر سیکھتے رہیں نبی علیہ السلام کی احادیث کا ترجمہ پڑھتے رہیں احکام و مسائل جانتے رہیں اسی پہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی کار بند رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکتیں ڈالے ہماری اولاد میں برکتیں ڈالے اور اللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جہاں پہ بھی ہیں حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے اپنے گھروں میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے بآخاوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین